یا تم مردوں سے بدفلی کرتے ہو اور رامارتے ہو اور اپن مجلس میں بری بات کرتے ہو تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ کہ بولے ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو